أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السمين العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر پالس اللہ پالخرجا علی کب شعین ربا بخاری اوکم قال صلی اللہ علیہ وسلم معزد سامعین و حاضرین آج الحجا کی تین تاریخ ہے ذالحجہ کے شروع کے دس ایام پورے سال کے سب سے بہتر دن ہوتے ہیں سب سے افضل ایام ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان دنوں میں راتوں کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ کے رشاد الفجر قسم ہے فجر کی صبح کی ولیارن عشر اور دس راتوں کی قسم ہے دس راتوں سے مفسرین نے عام طور سے ذی کے دس ایام مراد لیے ہیں اور اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ مامن ائیامن علم حفیع حب اللہ منہادل اثر کوئی دن ایسے نہیں ہے جن دنوں میں نیک امال کرنا ان دس دنوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو لوگوں نے فرمایا سوال کیا کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان دنوں میں نیک امال کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا کی ہاں اس سے بھی زیادہ محبوب ہے ہاں ایسا آدمی جو اپنی جان اپنا مال سب کچھ لے کر کے نکلے اور واپس نہ آئے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کے علاوہ ان دنوں میں نیک اعمال کرنا بہت ہی زیادہ اللہ ابرامن کو محبوب ہے امام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے سال میں سب سے بہتر دن دل کے شروع کے دس دن ہوتے ہیں اور سب سے افضل اور بہتر راتیں رمضان کی آخری دس راتیں ہوتی ہیں جن میں شب قدر آتی ہے بندہ اعتکاف کرتا ہے لیکن دنوں میں سب سے افضل اور بہتر دن دلحجہ کے شروع کے دس ایام ہیں اس لیے ان دنوں میں نیک امال کرنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے یہ جو نیک عامال ہیں لوگوں کے اعتبار سے کچھ اعمال سے تو ایسے ہیں جو سارے لوگوں کے لیے ہیں سارے مسلمانوں کے لیے ہر مسلمان کے لیے ان دنوں میں نیک امال کرنا ہے ان میں سے نمبر ایک فرائض کا کی پابندی کرنا اور دنوں میں کے مقابلے میں ان دنوں میں فرائض کی پابندی کرنے پر عجر و ثواب زیادہ ہے اس طریقے سے نوافل کا اہتمام کرنا سنتوں کا اہتمام کرنا ذکر و اذکار کرنا تسبیح پڑھنا تحمید پڑھنا تحلیل کرنا اللہ کی بڑائی بیان کرنا سلا رحمی صدقات و خیرات اور اس طریقے سے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک جتنے بھی نیک کمال ہیں والدین کی خدمت اور اس طریقے سے پڑوسیوں اور مہمانوں کی عزت اور تقریم جتنے بھی نیک امال ہیں قرآن کی تلاوت یہ سب کے سب ان دنوں میں کرنا سب سے بہتر عمل ہے ان دنوں کے اندر ہمارے فی النحب اللہ اور یہ سارے کے سارے نیک عامال ہیں لہذا یہ سارے مسلمانوں کے لئے ہیں کہ انسان جہاں بھی رہتا مسلمان ان امال کا اس کو اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ ان امال کی کسرت سے کرنے میں انسان کے لئے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے دوسری چیز یہ ہے کہ کسرت سے روزے رکھنا ذلحجہ کی پہلی تاریخ سے ذلحجہ کی نو تاریخ تک آپ مکمل لگاتار بھی روزے رکھ سکتے ہیں ہمانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں روزے اگر پورے نہیں رکھ سکتے پورے نو دن تو زیادہ زیادہ انسان کو رکھنا چاہیے خاص طور سے پیرا اور جمعرات کا جو دن آئے اس دن انسان کو روزہ رکھنا چاہیے اگر یہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا تو کم سے کم ذیل کی جو نو تاریخ جو عرفہ کا دن ہے اس دن روزہ رکھنے کا بہت زیادہ عظر و سوال ہے اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عرفہ کا روزہ دو سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اتنی بڑی فضیلت ہے دو سال کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ عرفہ کا دن روزہ رکھنے کو جیسے مٹا دیتا ہے عرفہ کا دن بڑا اہم دن ہے جہنم سے آزادی کا دن ہے اللہ تعالیٰ فخر کرتا حاجیوں کے ذریعے سے اور سب سے زیادہ اس دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے لہذا عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا دو سال کے گناہوں کا کفارہ اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو ہمارے معاف کر دیتا ہے تو کم سے کم انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اگر عرفہ کا دن جمعہ کا دن پڑ جائے تو بھی انسان اگر جمعرات جمعہ رکھ لے تو زیادہ بہتر ہے اس کے لیے ایک دن پہلے لیکن اگر صرف جمعہ کا بھی روزہ رکھتا ہے تو بھی اس کے لیے جائز ہے کیونکہ اس وجہ سے جمعہ کا روزہ نہیں رکھتا ہے کہ جمعہ کے لحاظ سے بلکہ عرفہ کے لحاظ سے رکھتا ہے کیونکہ عرفہ کی خصوصیت ہے اس لیے اگر جمعہ کا دن بھی ارفا کا دن آیا ہمارے ملکوں میں ارفا کا دن جمعہ کا دن ہوگا اس لیے یہ سوال کیا گیا کہ کیا جمع کا دن چونکہ ارفا کا دن جمعہ کو دن پڑ رہا ہے تو کیا ہم اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ صرف خاص طور سے جمعہ کا روزہ رکھنا یہ ممانیت ہے آدمی اس سے پہلے رکھ سکتا اس کے بعد رکھ سکتا ہے اور اگر اس دن کی فضیلت ہے تو آدمی جمعہ کی فضیلت اور خصوصیت کی بنا پر نہیں بلکہ اس وجہ سے رکھتا ہے کیونکہ وہ ارفا کا دن ہے اس لیے رکھتا ہے اس لیے ارفا اگر جمعہ کا دن, جمع دن پڑ جائے تو بھی انسان روزہ رکھے گا کوئی حرج کی بات نہیں ایک دو سال کے گناہوں کا کفارہ انسان کے لیے اور اگر ایک دن پہلے رکھ لے الحمدللہ جمعرات کو بھی رکھ لے کیونکہ یہ دس دنوں میں روزہ رکھنا بہت زیادہ افضل کام ہے زیادہ عجر کا کام ہے کوئی کی حرض کی بات نہیں ہے تو اس لیے روزہ رکھنا یہ بھی محبوب عمل ہے ان دنوں میں تمام مسلمانوں کے لیے اور تیسری چیز یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنا سارے مسلمانوں کے لیے عید کی نماز میرے بھائیو یہ ضروری ہے فرض عائن ہے مسلمانوں کے لیے ہماربی رن حاضر عید عنا اہل اسلام یہ ہے مسلمانوں کی عید ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ عید کی نماز کے لیے ہمارے بھی نے سب کو گھر سے نکلنے کا حکم دیا عورتوں کو بچوں کو بوڑھوں کو سب کو نکلنے کا حکم دیا حتیٰ کی وہ عورتیں جو عید و نفاس میں ہیں ان کو بھی آپ نے نکلنے کا حکم دیا ایک اشعار ہے یہ پہچان ہے مسلمانوں کی اس لیے ہر مسلمان کے لیے عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے فرض عین ہے سنت موقع نے صحیح قول یہی کہ فرض عین ہے عید کی نماز پڑھنا آپ نے جمعہ کی نماز عورتوں پر فرض نہیں قرار دی آپ نے جمعہ کی نماز مسافر پر فرض نہیں قرار دیا آپ لیکن عید کی نماز کے لیے آپ نے عورتوں کو بھی گھروں سے نکلنے کا حکم دیا حیض و نفاذ ناپاک عورتوں کو بھی نکلنے کے, کے لیے کہا وہ نماز نہیں پڑھیں گی البتہ وہ دعاؤں کے اندر شامل رہیں گی نماز نہیں پڑھیں گی لیکن دعاؤں کے اندر شامل رہیں گی تو اس سے معلوم ہوا کہ عید کی نماز پڑھنا یہ ہمارا شیعار ہے ہماری پہچان ہے جس آدمی کی عید کی نماز فوت ہو جائے نہ پڑھ سکے وہ اپنے گھر کے اندر پڑھ لے چاہے مسافر ہو مرد ہو عورت ہو چھوٹا ہو بڑا ہو جیسا بھی ہو ہر عید ہر مسلمان کے لیے عید کی نماز پڑھ ہے لہذا یہ بھی سب سے افضل عمل ہے عید کی دس کو عید کی نماز پڑھنا اس طریقے سے چوتھا عمل یہ ہے کہ جو گناہ ہے ان گناہوں سے انسان کو دوری اختیار کرنا یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اللہ حربان کی فلاح علم الفین فلاط علم و فین نہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو گناہوں کے ذریعے سے اپنے آپ ظلم نہ کرو اپنے آپ کو اللہ ہر بلامین کی ناراضگی کا ذریعہ نہ بناؤ کہ ہم گناہ کریں اللہ تعالی کی ناراضگی ہمارے اوپر آ جائے اگر ہم گناہ کریں گے تو اللہ کی ناراضگی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا یہ ہمارے اوپر ظلم ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی لینی چاہیے لہٰذا ان دنوں میں مہینوں میں یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر نیک امال کرنے کی جہاں فضیلت ہے وہیں انسان کو گناہوں سے بھی دوری اختیار کرنا چاہیے گناہوں میں سے شرک ہے بدھات ہیں اور اس طریقے سے نماز چھوڑنا ہے یا اس طریقے سے جھوٹ بولنا یا رشوت وغیرہ جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے انسان کو دوری ہمیشہ اختیار کرنا ہے لیکن ان راتوں میں ان دنوں میں بطور خاص انسان کو گناہوں سے دوری اختیار کرنا چاہیے تو چار کام ایسے ہیں جو سب کے لیے ہر مسلمان کے لیے ہر شخص کے لیے لیکن وہ بندہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مزید دو عمل ہے ایک عمل تو یہ ہے کہ ذلحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد سے لے کر کے جب تک قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اپنے ناخون وغیرہ بال نہ کاٹے یہ کس شخص کے لیے جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے جو گھر کا مالک ہے گھر کا سربراہ ہے اس کے لیے ہے اور گھر کے جو دیگر افراد ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے جو گھر کا مالک ہے جس کو اللہ نے توفیق سے نوازا یہ ہر اس شخص کے لیے ہمارے بھی نے فرمایا جب تم دلحجا کا چاند دیکھ لو اور جو تم میں سے قربانی کرنا چاہے فلا یا خز اللہ من شارحی ولا من اسفارہی نہ اپنے بال میں سے کچھ کاٹے نہ اپنے ناخن میں سے کچھ کاٹے جو قربانی کرنا چاہتا ہے جو, جو قربانی کر رہا ہے جو گھر کا مالک اس کے لیے حکم ہے گھر کے دیگر افراد جو بچے ہیں عورتیں ہیں بہنیں ہیں اور گھر, گھر کے لوگ ہیں ان کے لیے حکم شامل نہیں ہے اگر آدمی کا پہلے سے ارادہ ہے قربانی کرنے کا ذلہجا کا چا نظر جانے کے بعد بال وغیرہ کاٹنا اس کے لیے منع ہے لیکن ایک آدمی ذلہجا کا چا نظر آنے کے بعد قربانی کا ارادہ کرتا ہے تین تاریخ سے زلجا کی چار تاریخ سے تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنے بال ناخور نہ, نہ کاٹے رک جائے کیونکہ اس نے بھی قربانی کا ارادہ کر لیا ہے اگرچہ اس نے دلجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے نہیں کیا تھا لیکن دلیجا کا چاند نظر آنے کے بعد دو چار دن گلجا کے گزرنے کے بعد اس نے ارادہ کیا تو اس کو بھی چاہیے جب تک قربانی نہ کرے اپنے بال اور ناخون نہ کاٹے اس کے لئے بھی یہ حکم ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان کے بال اور ناخون پر چالیس دن سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے تو اس کے لئے بھی کاٹنا ضروری ہے کیونکہ ہمانبی نے منع کیا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہمارے ابھی نے بھی فرمایا فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے بھی نے باقاعدہ وقت مقرر کیا ہے بال کاٹنے کے لیے موش اور ناخون اور بغل کے بال اور موئے زیر ناف دونوں ران کے بیچ میں جو بال ہوتے ہیں موئے زیر ناف شرمگاہ کے ان بالوں کے لیے زیادہ سے زیادہ انسان چالیس دن تک چھوڑ سکتا ہے اسے دادا نہیں چھوڑ سکتا اگر کسی آدمی کے چالیس دن گزر گئے ہیں قربانی کرنا چاہتا ہے مزید دس دن چھوڑے گا پچاس دن ہو جائیں گے اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت ہے معصیت ہے اس لیے ایسے آدمی کو چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن کاٹ لے نظافت اسلام کے اندر ضروری ہے پہچان ہے ہماری یہ جی سمجھ لیجئے ایمان کا حصہ ہے طہارت اور پاکست لہذا چالیس دن سے انسان اپنے بال اور ناخن کو نہیں چھوڑ سکتا ہے. وہ بال جس کا کاٹنا شریعت کے اندر حلال ہے جیسے جہاں پہ موش ہوتا ہے، ہوتی ہے یا آپ کے جو ہے بغل کے بال ہوتے ہیں نیچے کے بال ہوتے ہیں زیادہ زیادہ دن لیکن وہ بال جن کا کاٹنا منع ہے ہمیشہ منع ہے جیسے داڑھی کے بال ہیں داڑھی کے بال انسان یا داڑھی موڑنا شریعت کے اندر حرام ہے داڑھی کے بال کاٹنا بھی شریعت کے اندر بنا ہے الا یہ کہ اگر کچھ داڑھی کے بال بہت زیادہ لمبے ہو گئے ہیں کچھ چھوٹے ہیں اگر انسان بہت معمولی طور پر کرنا چاہتا ہے تو اس کی شریعت بجازت اجازت ہے لیکن ہمیشہ داڑھی موڑنا ڈیوٹی کے لیے اور اس طریقے سے ایسا کام ہے کہ اگر داڑھی رہے گی تو ہماری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی یا ہم کو نوکری سے نکال دیا جائے گا اس طریقے کہ میرے بھائیو اللہ پر توقل کیجیے اللہ پر اعتماد کیجیے نبی کا اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اور دائر رکھنا یہ فرض ہے یہ سنت نہیں ہے جس کے کرنے پر گنا نہیں ہوگا یہ چھوڑنے پر گناہ نہیں ہوگا کرنے پر ثواب ہوگا سنت طریقے کے معنی میں ہے طریقہ پہچان ہوتا ہے لہذا یہ سنت اس معنی میں ہے کہ طریقہ اور پہچان ہے مسلمانوں کا یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ سنتیں جو عام ہوتی ہے اگر آپ کریں گے سوا ملے گا روزہ رکھیں گے سوا ملے گا عرفہ کا یا ان دنوں میں نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا اس معنی میں یہ سنت نہیں ہے سنت دو معنی میں ہوتی شریعت کے اندر بلکہ کئی معنی ہوتے ہیں اس کا ایک معنی طریقہ بھی ہوتا ہے پہچان بھی ہوتا ہے لہذا یہ سنت اس معنی میں ہے کہ مسلمانوں کی پہچان ہے مسلمان کی پہچان ہے اس لیے اس کا رکھنا ضروری ہے مسلمان کے لیے یہ سنت اور مستحب نہیں ہے کہ اگر آپ رکھیں گے ثواب نہیں رکھیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا جنہوں نے ایسی بات کہی ان کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے یہ پہچان ہے ہمارے درمیان کافروں کے درمیان پہچان ہے اور اس طریقے سے یہ نبیوں کی اور اولیا اور صلاح اللہ کے جو ایک بندے ہیں ہمیشہ سے لہذا یہ اس معنی میں سنت نہیں ہے معاف کیجئے گا کہ اگر رکھیں گے ثواب نہیں رکھیں گے تو گنا نہیں ہوگا تو یہ بال کاٹنا وہ جس کی شریعت میں اعزاد ہے جس کی عادت رہی ہے جو چیز حرام ہے وہ چیز ہمیشہ آرام کے لیے ہوتی ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی انسان کو جائز قرار نہیں دی جاتی ہے یہ پہلا کام ہو گیا اور دوسرا کام یہ کہ قربانی کرنا قربانی کرنا دلحجہ کی دستاری کو سب سے بہتر عمل ہے سب سے بہتر عمل ہے فرض نمازوں کے علاوہ سب سے بہتر عمل ہے قربانی کرنا دلحجہ کی دستاری کو اور یہ دلجا کی دستاری سب سے بہتر دن ہے اللہ کےسور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آزم الیام اند اللہ یوم النحر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر دن عظیم دن قربانی کرنے والا دن ہے ایک حدیث بات ہے کہ افضل العیام دنوں میں سب سے افضل دن سب سے بہتر دن قربانی کرنے والا دن ہے ضلعجا کی دس تاریخ حجیز دن دنیا کے سارے مسلمان قربانی کرتے ہیں اور اس طریقے سے جو حاجی ہوتے ہیں وہ حاجی حج کے اکثر اعمال کو اس دن انجام دیتے ہیں ضلیجا کی نو تاریخ جو عرفا کا دن ہے اسناحیے سے اس کی خصوصیت ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ دو سال کے گناہوں کو معاف کرتا جو انسان روزہ رکھتا ہے اور اسناحے سے کہ سب سے زیادہ اس دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے لیکن دلجا کی جو دستاری ہے وہ کے جو جو حج کے ایام ہے اعمال ہیں سب سے زیادہ دلحجا کی دستاریخ کو کیے جاتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں سے یہ سب سے زیادہ بہتر دنوں میں سے ہے اس سے ساری حدیثوں کے اندر توفیق ہوتی ہے لہٰذا معلوم ہوا کہ قربانی کرنا یہ دلیج کی دستاری کو سب سے بہتر عمل ہے سب سے بہتر عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کے لیے کرنا ضروری ہے قربانی کرنا یہ اس میں فقراء مساکین کے لیے مواصلات اور ہمدردی اور غمخاری بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس سنت کا اور اس عمل کا زندہ رہا کرنا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسمار علیہ السلام کی یادگار ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قربانی کے ذریعے سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے آج اگر ہمیں ہماری جان کی بھی ضرورت پڑ جائے گی تو اپنی جان بھی اللہ رب العمی کی راہ میں ہم پیش کر دیں گے لہذا اس دن قربانی کرنا یہ کیا ہے یہ جو جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں قربانی کی رکھتے ان کے لیے ہی یہ تو یہ دو عمل اس دن ان لوگوں کے لیے ہیں جو قربانی کرنے والے ہیں ایک تو بال اور ناخن کارڈ چھوڑ دینا اور قربانی کی دست کو قربانی کرنا اور اگر آدمی کو قربانی کی دست کو قربانی کی توفیق استعمت نہیں ملی اس کے بعد ملتی ہے تو اس کے بعد بھی انسان کو کرنا چاہیے کیونکہ قربانی کے چار دن ہیں صحیح حدیث کے مطابق ذلحجہ کی دس تاریخ اور اس کے بعد تین دن یعنی تیسرے دن ذلحجہ کے بعد پہلے دس تاریخ کو چھوڑ کر کے مغرب تک یہ گویا کی ذلحجہ کی پہلی دس تاریخ کو اگر ملا لیں گے تو گویا کی چار دن بن جاتے ہیں اور ان چار دنوں میں انسان قربانی اللہ کی راہ میں کر سکتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ حربرامن ہمیں نیکامال کرنے کی توفیق دے اللہ ابرامین ہم سب کو برے عمل سے بچائے اللہ تعالی ہم سب کو نافرمانی سے بچائے اور ان دنوں میں زیادہ زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک امال کرنے کی توفیق دے جب تک اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر قائم و دائم رکھے ہماری وفات ہماری زبان سے کل میں توحید جاری ہو اور اللہ ابام ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرمائے امین۔